الحمد للہ نام تحر نسلی علیہ رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں ہماری یہ زندگی حقیقت ہے اور کتنی بڑی حقیقت دنیا کی زندگی ہے اتنی بڑی حقیقت یہ ہے کہ زندگی کو لازمن ختم ہونا ہے کسی بھی بات کے بارے میں بحث گفتگو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس بارے میں کوئی اختلاف اور بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ زندگی ختم ہوگی یہ بڑی واضح اور ہٹل بات ہے پھر جتنی بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کی بخی ہوئی ہے اس کا انعام ہے اس نے اس کو پیدا کیا ہے اتنی ہی بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ اس سے ملاقات ہوگی اس سے ملاقات نہ ہو تو یہ سارا ایمان ایک واحمہ ایک افجل بن کر رہ سکتا ہے ممکن ہے کہ ہم نے خود ہی سوچ لیا ہو کہ اللہ موجود ہے اور اس کا کچھ دے رہا ہے لیکن یہ کہ واقعی وہ ہے اس کی تصدیق اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس سے ملاقات ہو ساری زندگی اللہ کی بندگی اور اس کی غلامی میں گزارنے کے لازمی مانیے ہیں کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اس سے ملاقات ہو اور اس کی بندگی اور غلامی کی راہ میں جو ہماری کوششیں ہیں ان کو وہ قبول فرمائیں وہ اس کی خوشنودی کی اور اس کی رضا مندی کی مستحق ہے اب جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کا دعوی کرے تو اس کے ان دونوں کو ملا کر ہی چلنا ہوگا اس لیے کہ اللہ پر ایمان کا دعوی آخرت کے اوپر یقین اور ایمان کے دعوے کے بغیر کوئی فلواق عملی حقیقت زندگی میں نہیں رکھتا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے جس ہستی کو ہر جگہ محسوس کیا ہو ہر جگہ پایا ہو اس کے اوپر یقین رکھا ہو ہر کام اس کے لئے کیا ہو موت کے ساتھ یہ اچانک یہ ساری چیز ختم ہو جائے اگر اللہ سے ملاقات اور آنے والی زندگی اور اس کی رضا اور اس کی انعام یہ ساری چیزیں حقیقت نہ ہو تو پھر جہاد رائے حق کو اختیار کرنا اور اس کی بندگی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا یہ سارے بالکل حبس اور بیکار کام ہیں بلکہ وہ آدمی بڑا اہمک ہوگا کہ جو نیکی کرے اور اس بات پہ یقین رکھتا ہو کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہونی یہ اگر بنیادی مقدمات ذہن میں صاف ہوں تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے یہ آخرت پر ایمان کے مانی یہ ہیں کہ دنیا کی ساری زندگی اور یہاں کی ساری کوششیں اور یہاں کی ہر چیز ہم نظر کر دیں آخرت کی اور اسی کے گرد وہ گھومیں اور اسی کی اس کو نچھاور کریں یہ ایمان بالآخرت ہے اور جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے بار بار دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کی اور غلامی کی اور بندگی کی دعوت جہاں بھی آئی ہے اس میں آخرت کو مطلوب اور مقصود اور اس کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ کر جینے کی دعوت بھی شامل ہے اور انبیاء کی ساری دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ زندگی غلامی میں اگر بسر کرنا ہے تو یہ سمجھ کے بسر کرنا ہے کہ جب اس سے ملاقات ہوگی تو اس وقت وہ دراصل اس کا فیصلہ کرے گا کہ ہم نے فی الواقع زندگی اس کی غلامی میں بسر کی یا نہیں کی تیسری بات یہ ہے کہ مشکل یہ ہے کہ دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں اس کی لذت ہم کو فوراً ذائقہ دیتی ہے اس کی تکلیف سے ہم فوراً درد اور علم محسوس کرتے ہیں اور یہ ایسی حقیقتیں جس انکار ممکن نہیں آخرت ایک وعدہ ہے نگاہوں سے اوجھل ہے اس کی لذتیں ہم محسوس نہیں کرتے دیکھتے نہیں صرف سنتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ ہوں گی اس کی تکلیفیں ان سے ہم واقف نہیں ہیں وہ بھی ایک خیال کی اور ایک وعدے کی حیثیت رکھتی ہیں اور یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم کل کے اوپر آج کو دور کے اوپر قریب کو غیر محسوس چیز کے اوپر محسوس چیز کو ترجیح دیتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں اور اسی کو اختیار کرتے ہیں دنیا آفرتی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر بھی کل آنے والی چیز یا ایک برس آنے والی چیز کو ہم ٹال دیتے ہیں اور جو چیز کے فوری مل رہی ہے فوری حاصل ہو رہی ہے اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں یہ ہماری فطرت کا ایک حصہ اور جزبے اور یہ ساری فطرت کی جو چیزیں ہیں یہ دلت ہمارے امتحان کا ایک حصہ ہیں اور اسی لیے قرآن نے اس کو بہت صاف الفاظ میں کہا ہے کہ بل تو حب نل آج لگا وہ کہ تم جو چیز کجرت میں جلدی نقد ملنے والی ہو اس کو تم پسند کرتے ہو اس کو اختیار کرتے ہو جو ادھار ہے جس کا وعدہ ہے تو صرف خیال ہے اس کو تم جسم سے محسوس نہیں کر سکتے جس کی لذت اور تکلیف کو اس کو تم ٹال دیتے ہو تو ضرور حیات دنیا اور اس لیے تم دنیا کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہو پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور اس کے اوپر راضی ہو جانا اور اسی کو مقصود بنانا یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو حق کی راہ میں چلنے اللہ کی راہ میں چلنے کے ہر ارادے اور کوشش کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے اور اس پر یقین کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور اسی کو مقصود و مطلوب بنانا یہ وہ چیز ہے کہ جس سے صحیح قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے ان سارے مراحل کو طے کرنے کے لیے کہ جو رائے حق کے اندر پیش آتے ہیں یہ بیماری کہ آدمی دنیا کو ترجیح دے دنیا کو محبت دے نقد کو حاصل کرے ادھار کو ڈال دے آج جو کچھ ہے اس کی کو قیمتی جانے کل جو آنے والا ہے اس کو نہ محسوس کرے یہ بیماری اس طرح کافروں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس طرح یہ ان کے ساتھ بھی لگی رہتی ہے کہ جو ایمان کی راہ پر آ جائے اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہیں کافر بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مسلمان بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور دونوں کی فطرت ایک ہے اور دونوں کو ایک ہی قسم کے حالات سے سابقہ درپیش آتا ہے چناتے جہاں بھی مسلمان کمزوری دکھاتے ہیں ایمان کے دعوے میں اور اس کے تقاضے پورے کرنے میں وہاں اللہ تعالی نے ہر جگہ اسی بیماری کے اوپر انگلی رکھی ہے یہ دراصل ٹکتی رگ یہ جڑ ہے ساری خراریوں کی غذب بدر ہوا تو فرمایا توری دونوں دنیا جو بھی کمزوری شادر ہوئی تو دنیا کے اسباب کی خواہش تھی جس سے یہ کمزوری ظاہر ہوئی قصبۂ احب میں ڈسپلن کی کمزوری ظاہر ہوئی تو فرمایا منکم من کم الدنیا ومنکم دنیا من کم میوری تم میں سے بعض دنیا کے طلب تھے اور بعض آخرت کے طلبگار تھے قصبہ تحب میں لوگوں نے کمزوری دکھائی تو قرآن نے اسی سیکھے انداز میں کہا جا ردی تم بلائے دنیا میں کمل حیات دنیا ملا خرد اللہ قلی کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو اضاقیر فروخیر فروخ سبھی للہ ہے تو ساقل تمی تم بالحیاتی دنیا تو ہر جگہ جو بات کہی گئی وہ یہی ہے کہ اصل میں جو بھی مظاہر ہوتے ہیں زندگی میں ان سب کے پیچھے جو جڑ جو ہوتی ہے وہ یہ دنیا کی محبت ہے اور اسی اللہ تعالی نے جب بگڑی ہوئی مسلمان امتوں کو اپنی طرف بلایا تو اس میں اس بات کو بنیادی اہمیت دی کہ ہر وہ چیز اس سے آخرت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس کمزور ہوتا ہو یا جس سے کہ دنیا کی محبت ظاہر ہوتی ہو اس کی کو ختم کیا جائے اور اس کا استفاد کیا جائے یہاں بنی سیر کی حد دعوت میں یہ بات موجود ہے کہ یا ابتقو یوم اللہ تجدی نفسن الفسن شہر اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اور کوئی فدیا کوئی چپات قبول نہیں ہوگی اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر آخرت کی خواہش کرو لیکن دنیا کی حص و لالچ جو ہے وہ والدی ہے اس قریب کی چیز کی جو چیزیں ہیں اس کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں یا خدون اور جہاز ہی اور جو چیز بعد میں آنے والی ہے اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو کچھ غلطی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان سارے پہلوؤں کو آپ سامنے رکھیں تو یہ بات صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنے میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی جو ہم دعوت کی راہ پر بلائیں تو اس میں بھی یہ چیز مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور اسی سے ہمارے اندر بھی قوت اور استدار پیدا ہوگی اور جن لوگوں کو ہم بلا کر منظم کرنا چاہتے ہیں جس قوم کو جس گروپ کو کہ یہ تیار ہو اسلامی انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے اس کے اندر بھی قوت اسی وقت پیدا ہوگی جبکہ اس کے اندر دنیا کی محبت کم ہو اور موت سے بےقوفی پیدا ہو اور آخرت کی محبت اس کے دلوں کے اندر پیدا ہو نہ دعوت کے اندر بھی اس کو ایک مرکزی نقطے کی حیثیت ہونی چاہیے جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور آخرت کی طلب دل کے اندر ڈیرہ ڈال دے گی وہاں کی کامیابی ہی اصل کامیابی ٹھہرے گی جی تو ہمارا عمل بھی صحیح راہ پہ لگے گا اور ہمیں بھی صحیح عمل کرنے کے لئے یقین اور قوت حاصل ہوگی اور جن عوام کو ہم پکارتے ہیں جن کی ہم شکایت کرتے ہیں ان کے بھی سارے امراض کا علاج دراصل اسی میں ہے اللہ تعالی نے عوام کو بھی جب بھی پکارا تو یہی پکارا کہ وہ اس, اس, تمام پڑے اور ڈوکوں سے نکل آئیں جو ان کو عمل سے غافل کرتے ہیں اور یہ صفت ان کے اندر پیدا ہو یہ واقعہ اور یہ حدیث آپ کی بار بار کی سنی ہوئی ہوگی جس میں حضور نے خود فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں اس امت کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے آپ نے کہ نہیں ہماری تعداد تو ریگستان کے زروں درخت کے پتوں کی طرح ہوگی تو انہوں نے کہا پھر کیا وجہ ہوگی تو آپ نے کہا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے آپ نے کرائیے الموت و بہدود دنیا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب یہ پیدا ہو جائے تو پھر قوم کی ساری تعداد و قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ چیز اگر نکل جائے تو پھر قوم اس بات کے لیے تیار ہو سکتی ہے کہ وہ مرے اور اپنے آپ کو ختم کرے لیکن یہ کہ پوری کی پوری قوم کو زندگی بخشے اپنے عمل سے جدوجہد اس نقطے سے غافل ہو کر دعوت کی کوششیں جو ہیں وہ اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری طرح بارہ بنا اس کی اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا مطالبہ ہے وہ یہ کہ ہم آخرت کو یکسوئی کے ساتھ منتخب کریں اور یکسوئی کے ساتھ اس کے حصول کا ارادہ کریں ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی آدمی منزل بنا سکتا ہے اور دونوں کو منزل نہیں بنا سکتا میں نے اللہ تعالی کی رضا کے سلسلے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آدمی اپنے دل کے اور زندگی کے ٹکڑے نہیں کر سکتا اور قرآن نے اس بات کو بہت واضح اور صاف انداز میں کہا کہ آدمی اپنے ارادے کو بھی دو حصوں میں نہیں بانٹ سکتا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ چاہے کہ دونوں اس کو, کو مقصود بنائے اور دونوں کو مقصود بنا کر چلے اور یہ کہا ہے کہ جو دنیا آخرت کو طلب کرے گا اس کو آخرت ملے گی بلکہ اور مزید ملے گی جتنا وہ تصور نہیں کرے گا اس زیادہ ملے گی جو دنیا کو مقصود بنائے گا اس کو دنیا ملے گی وما لہو فی من منسی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوا تو دنیا کو اور آخرت کو بیک وقت مقصود بنا کر آدمی نہیں چل سکتا دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے وہ زندگی کے سمندر میں تیر کر آخرت تک نہیں پہنچ سکتا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی جو کہ آخرت کو مقصود بنائے وہ دنیا سے بردار ہو جائے گا بلکہ دنیا اس کے لیے مقصود کی اور محبوب کی اور مطلوب کی حیثیت نہیں رکھے گی بلکہ دنیا ایک ذریعہ ہوگی آخرت کو حاصل کرنے کا اس کا کمانا بھی اور اس کی رشتہ داریاں بھی اور اس کی دوستیاں بھی اور اس کی نعمتیں بھی اور اس کی جد و جہد بھی یہ سب ضروری ہوگی لیکن ان میں سے کوئی چیز اپنی جگہ پر مقصود کا درجہ مطلوب کا درجہ نہیں رکھے گی بلکہ یہ سب ذریعے کے حیثیت اختیار کر جائیں گے اگر ہمیں ارادے انتخاب کر کے ارادہ کرنا ہو کہ ہم کو صرف آخرت کا مقصود بنانا ہے اس کو قرآن نے میور سے اور مناراد علاق اور کئی جگہ اسی طریقے سے کہا ہے تو پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے اور ہر سودے کا نفع نقصان کیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو بار بار واضح کیا ہے مختلف مثالوں سے واضح کیا ہے اور اس کو جاننے کے باوجود کیا آخرت مطلوب ہونا چاہیے کئی جگہ بتایا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے آخرت کی حقیقت کیا ہے دنیا کو سے کیا ملتا ہے آخرت کیا دیتی ہے اور اس لیے ان دونوں میں سے کس چیز کو تمہیں اختیار کرنا چاہیے دنیا کا نفع جو ہے وہ دنیا کی چیزیں ہیں یہ مال ہو سکتا ہے اولاد ہو سکتی ہے اسٹیٹس جاؤ رسمت ہو سکتی ہے مقبولیت ہو سکتی ہے اور یا ان کا نقصان ہو سکتا ہے یہ دنیا کا حاصل یا اس کا نقصان آخرت میں جو کچھ ہے وہ وہاں کا فائدہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا اور وہاں کا نقصان اس کی طرف سے دیا ہوا عزاب ہے عذاب الشدیدم و مقفرتمن اللہ اللہ خرت ہے عذاب و مقفرت المن اللہ ورضوان آخرت میں یہ دو چیزیں اور دنیا کے اندر یہ دو چیزیں ہیں کہ آدمی کو ان میں سے کچھ حاصل ہو جائے یا ان میں سے کوئی چیز کا کو نقصان ہو جائے اور آخرت کے اندر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہو جائے گا تو عذاب حاصل ہو جائے یا عذاب کے بدلے میں مغفرت اور رضا حاصل ہو جائے گا. دنیا اور آفرت کی جو حقیقت ہے اس کو اللہ تعالی نے مختلف پہلوؤں سے واضح کیا ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز نعمت یا تکلیف گزر جانے والی چیز ہے اور اس کی سب سے صحیح مثال یہ ہے کیونکہ وقت نہیں ٹھہر سکتا یہ تکلیف بھی ٹھہر نہیں سکتی اور آرام بھی ٹھہر نہیں سکتا اگر وقت ٹھہر سکتا ہوتا ہم وقت کو پکڑ کے باندھ لیتے کہ اب ہم کوئی لذت حاصل ہوئی ہے اور ہم نے وقت کو ٹھہرا لیا تو اس وقت کے ساتھ لذت بھی ٹھہر جاتی اور تکلیف ہے تو وہ بھی شاید قائم رہتی لیکن چونکہ وقت کا گزرنا ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو ہم کہیں روک کے تھام کے نہیں بیٹھ سکتے اس لیے یہ خوشی یہاں کی خوشی یہاں کی لذت یہاں کا آرام اور یہاں کی تکلیف اور یہاں کا علم اور یہاں کا درد یہ سب چیزیں گزر جانے والی ہیں بلکہ یہ سب ہمارا روز کا تجربہ ہے کہ خوشی کا بڑا انتظار رہتا ہے اور بڑی ہم اس کی تمنایں کرتے ہیں خواب دیکھتے ہیں خوشی آتی ہے چندرے میں گزر کے پرانی ہو جاتی ہے اس کی ساری لذت رخصت ہو جاتی ہے تکلیف سے ہم ڈرتے رہتے ہیں تکلیف پڑتی ہے پڑھتے ہی سے آہستہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بھی گزر ہی جائے گی یہ ایک عجیب دنیا کے ساتھ معاملہ ہے کہ اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ٹھہرنے والی ہے اور یہ سب موت کے ساتھ تو بالکل ہمیشہ چلیے ختم ہو جائے گی اور اس خاتمے کو کبھی ڈالا نہیں جا سکتا کلن و نفسن ظاہر تو موت یہ بات بالکل جیسا میں نے کہا اٹل حقیقت ہے کسی چیز سے کوئی کافر مشکل فلسفی انکار کر سکتا ہے بحث کر سکتا ہے اس سے کوئی بحث نہیں کر سکتا کہ یہ وار جو کچھ بھی ہوگا حاصل انسان جو کچھ بھی بنائے گا وہ ختم ہو جائے گا اس کے بدلے میں جو کچھ بھی آخرت میں ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے وقت سے نہیں ہے اس کے وقت کا پیمانہ الگ ہے زمین و آسمان الگ ہیں اور جتنا کچھ بھی اللہ تعالی نے ہم کو ہماری زبان میں اس کو سمجھایا ہے تو اسی بات پر زور دیا ہے کہ وہاں کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اللہ یہ کرنا کچھ اور چاہے اس کی اس نے ہزام جگہ مشروط کیا ہے حضاب کو بھی مشروط کیا ہے کہ عذاب اللہ چاہے تو نہ چاہے تو ہمیشہ رہے گا اور عطا اور اس کی بخش جو ہے اس کے ساتھ اس نے یہ تو لگائے ہے علامہ یہ شاہ لیکن ساتھ ہی پھر کہا ہے کہ نہیں اس کے اندر کوئی الفتا کا سوال نہیں وما دقمین فت وما اند اللہ با جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ دنیا کے اندر ہے یہ فنا ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اور پھر دنیا کی مثال تفصیل کے ساتھ دو تین جگہ دی گئی اور فرمائے دنیا کی مثال ایک بارش کی ہے کہ بارش ہوتی ہے فصل اگتی ہے ہری بھری ہوتی ہے بہار پر آتی ہے اس کے بعد وہ درد پڑتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے زمین کے اندر مل جاتی ہے سورہ کہف میں اور سورہ الحدید میں اور سورہ یونس میں تین جگہ اس مثال کے مختلف پہلو مختلف انداز میں واضح کیے گئے ہیں اور ان سب سے یہی بتانے کی بتایا گیا ہے کہ جس طرح کھیتی باڑی ہوتی ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے بہرحال وہ نتائج کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کو بلاخر زرد ہو کر چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جانا ہے دنیا کی ساری کمائی اور ساری کوششوں کا کو حاصل جو ہے وہ بھی اسی طرح ختم ہونے والا ہے آخرت کے بارے میں یہ بات بالکل صاف کہی گئی ہے کہ وہاں پر موت نہیں آنا عذاب ہوگا تو جاتی علمو تو منکل نہ مکانی وما ہوا بے مئیر. یعنی عذاب کو ایسا ہوگا جیسے موت آ رہی ہے ہر طرف سے یہاں تو جب درد و علم بہت بڑھتا ہے دنیا کے اندر جو آدمی آرزو کرتا ہے کہ بس اب موت آ جائے تاکہ درد و علم یہ ختم ہو اور موت آ بھی جاتی ہے درد عالم ختم بھی ہو جاتا ہے لیکن وہاں کا درد علم ایسا ہے کہ موت ہی کی طرح ہوگا اس طرح موت آ رہی ہے لیکن مرنے کی مرے گا نہیں آدمی اور اسی طرح جو انعام پانے والے ہیں ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ یہ الموتا الا الموت ڈولا تو وہ اب اس کے بعد ایک موت کے بعد کسی دوسری موت کا مزہ جو ہے وہ نہیں چکھیں دوسری بات جو اللہ تعالی نے آخرا تو دنیا کے موازنے میں واضح اور صاف لیے وہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے کوشش کے نتائج یقینی اور آخرت کے لیے کوشش رائے نہ نہیں جا سکتی ضائع نہیں جا سکتی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آدمی خلوص کے ساتھ آخرت کے لیے کوشش کرے اور وہ کوشش ضائع ہو جائے اس کا عجر اس کو نہ ملے لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اسی کوشش کا کوئی اعتبار نہیں آدمی بہت محنت کرے ممکن ہے کچھ حاصل نہ ہو تھوڑی محنت کرے ممکن ہے بہت زیادہ مل جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو کوشش کرے گا اس کو وہ لازمن ملے بلکہ جس کو کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا جو مقصود بنا کے آدمی کوشش کرے گا وہ لازمن حاصل ہوگا کچھ حاصل بھی ہوگا کچھ حاصل نہیں بھی ہوگا تو دنیا کا نتائج جو ہیں وہ غیر یقینی بھی ہیں کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہر شخص کو ملنا ضروری بھی نہیں لیکن آخرت کے بارے میں یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ ہر شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو ضائع جائے گا وہ لدے نہ بلکہ جو کچھ حضر ہوگا اس سے زیادہ کا بھی وعدہ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے منکانہ یورید و ہر سد آخرت نزد فی سے ہر سے منقانہ یوری در سد دنیا نوتے ہی مینا اماں لہوف الخرت من نصیب جو دنیا کی کھیتی کو اپنا مقصود بنا لے تو آخرت کی کھیتی کو تو ہم اس میں اور اضافہ کرتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی کو مقصود بنا لے تو اس میں سے ہم اس کو دیتے ہیں لیکن آخرت میں سے کوئی حصہ نہیں وہ کس طرح دیتے ہیں اس کی بھی تصریح برما دی گئی ہے ایک اور جگہ کہ منکانہ یو رید لگا اجلنا لہو پیاہ ماں نچاؤ لیمن نوری کہ جو اس جلدی ملنے والی چیز کو اپنا مقصود ہیں تو ہم اس کو یہیں پر جس سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں یعنی کہ اس کا کوئی تناسب دنیا کے لیے محنت سے اور آپ جانتے ہیں بعض صبح سے شام تک دنیا کے لیے کھٹتے ہیں چند پیسے کماتے ہیں اور بعض اسی کے اندر بہت کچھ کما لیتے ہیں اور لیمن نوری جس کو چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں یعنی کہ ہر ایک کو ملتا ہے اور آخرات کے دوبارہ لوادیں بالکل صحیح اب نتائج کی اگر آپ اس حیثیت اور قیمت کو دیکھیں تو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے چند روزہ ہے اور دنیا کی ساری زندگی یہیں کے فائدہ اٹھانے تک محدود ہے اور قرآن نے جو سب اس فرفان استعمال کیے ہیں مص اللہ و لاب کا ہے عمل حیات دنیا و لائف تو اس کے مانی یہ ہے کہ یہ کوئی بے حقیقت کھیل تماشے کا ترجمہ عام طور سے کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے کوئی ایسی بے, بے فائدہ چیز ہے بے قدر کیجیے اس میں آدمی کو مجبوری نہیں ہونا چاہیے حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند چند لمحوں کی تفریح ہے چند لمحے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور چند لمحات کے بعد یہ پورا کھیت تماشا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اس کی کوئی خوشی اس کی کوئی تفریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے. اسی طرح اس کے لئے زینت کا لگ استعمال ہوا اہ لم و نمل حیات دنیا اس کی پوری وہ سورے حدید میں آیا تھے اس میں اس کو زینت بھی کہا گیا <سؤال> ہے تفاقر بھی کہا گیا ہے تکاثر بھی کہا گیا ہے اس میں سے ہر لفظ کے اندر دنیا کے نتائج کی ایک قدر و قیمت کو واضح کیا گیا ہے سجاوٹ اور زینت جو ہے اس سے ظاہری ہوتی ہے اس لیے کہ آپ باہر سے ایک چیز کو سجاتے ہیں سجاوٹ کے معنی اندر سے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کوئی حقیقت نہ ہو زینت اسی لیے کہا گیا ہے کہ ظاہر کی سجاوٹ تو ہے اچھا لباس بھی ہے اچھا مکان بھی ہے اچھی گاڑی بھی ہے اور سب کچھ ہے لیکن یہ سب سجاوٹ ہے اس کی کوئی اندرونی حقیقت قدر و قیمت نفس ہی کوئی قدر و قیمت نہیں تفاقر کے معنی یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت بھی ہے اور مسابقت کے ساتھ جلن اور حسد اور کشمکش کی جو برائیاں ہیں اور اس کے جو درد اور علم ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں تقاصر کے معنی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے خبر ہے اس کے معنی دنیا کے گھونٹ سے آدمی کبھی سیراب نہیں ہوتا بلکہ ایک گھونٹ پی کر اور پیاز بڑھتی چلی جاتی ہے آدمی اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ تینوں دنیا کے جو مختلف پہلو ہیں یہاں کے نتائج ان کی قدر و قیمت کو واضح کرتے ہیں وہ دنیا ہے جو ہے وہ ایک قسم سے بڑی بے وفائی کرتی ہے پوری شخصیت وصول کرتی ہے پوری محنت لگاتی ہے انسان کے پاس جو لاکھ قیمت ذہن اور دماغ اور عقل اور دل ہیں ان کو وہ اپنے لیے گروی رکھ لیتی ہے اور اس کے بعد نہ دینے کا وعدہ کرتی ہے نہ دیتی ہے نہ پورا دیتی ہے جو کچھ دیتی ہے اس کے ساتھ سو روپ اور سو ایک لگے رہے ہیں محنت پوری ہو جاتی ہے وصول کم ہوتا ہے اسی لیے جب قرآن کہتا ہے کہ یہ متا ہے اور متا الغرور ہے تو اس میں یہ سارے معنے غرور کے معنے دھوکے کے ہیں کہ یہ سارے دھوکے اس کے اندر شامل ہیں اس کے مقابلے میں اس نے آخرت کے بارے میں خیر و واپا کہ یہ بہتر بھی ہے باقی رہنے والے ہیں یہاں خوف و حضن سے نجات ہے زندگی کے اصل دکھ اور تکلیف جو ہے وہ مادی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کے اندر بھی جو خوف اور اندیشے لگے رہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا اور جو ماضی کی حسرتیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوا وہ بڑے درد و علم ہیں جو کہ آدمی کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا وعدہ ہے کہ لاکوفون علیہ علیہم یا زنوں نہ ان پر خوف ہوگا اور کسی قسم کے غم کا شکار ہوں گے اور وہاں پر آدمی کوئی مسابقت نہیں ہوگی کہ اس کو اتنا مل گیا میرا اس سے بہتر ہونا چاہیے بلکہ ہر آدمی جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کو حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ دنیا کو بہت اس لحاظ سے قیمتی قرار دیا ہے کہ آخرت کی پوری رات دنیا سے ہو کر جاتی ہے اور یہی وقت اور یہی مال اور یہی نعمتیں آخرت کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہیں اسی لیے مال کو دنیا کو خیر بھی کہا گیا ہے بظاہر یہ بڑی امتزاد بات محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی اگر وہی مال اور وہی دنیا آخرت کمانے کے لئے استعمال ہو تو پھر وہ خیر وہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جو اس کے پیچھے چل پا وہ برباد ہو گیا اور جس نے اس کو اپنے پیچھے چلایا تو اس کی منزل کی طرف لے کر جائے آخرت کی طرف وہ کامیاب ہو گئے اور یہ بات بھی بار بار کہیے کہ ویسے دنیا کی کوئی حقیقت اللہ تعالی کے نزدیک نہیں ہے اور ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی بھی حقیقت ہوتی اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ انسان اس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور سارے کے سارے انسان کفر کی راہ پر نکل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے سے انکار کرنے والوں کے محل سونے کے اور ان کے دروازے اور ان کے بستر اور ان کے جینے سب سونے چاندی کے بنا دیتا لیکن جو لوگ کے اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے تو اصل متا اور نتیجہ جو ہے وہ آخرتی کا نتیجہ ہے اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جو آدمی اس حقیقت سے واقف ہو اس کو اپنی منزل مقصود آخرتی کو قرار دینا چاہیے اور اس سب کو چھوڑ کر اگر آپ دنیا کو مقصود بنائیں اور اس کے پیچھے دوڑیں تو آپ خود ہی سوچیں کہ اس سے بڑی حماقت اور غلطی کیا ہو سکتی ہے دنیا کی جیسا میں نے کہا کسی نعمت کو طول دینا یہ تکلیف کو مختصر کرنا یہ ہمارے بس اختیار میں نہیں لیکن آخرت کی نعمت کا حصول ہمارے بس اختیار میں اسی بات کو قرآن نے یوں کہا ہے کہ کل النبسن ذائقۃ الموت ماکان النفسن التموتا بزن اللہ کتاب موت جلا کہ وہ تو اس کے ختم ہونے کا وقت مقرر ہو گیا اب آپ یہ چاہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی اسباب جمع کیے ہیں جس عالی شان محل تعمیر کیا ہے اور جو ہم نے مکان سجایا اور بنایا ہے اور جو ہم نے اپنا بینک بیلنس بنایا ہے اور کارخانے قائم کیے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی جو ہماری مہلت ہے اس میں ہم کوئی ایک منٹ کا اضافہ کر لیں تو وہ اضافہ تمہارے بس کی بات نہیں اور یہاں پر جو تکلیفیں اگر پہنچ رہی ہیں تم چاہو گے اس کو تم ایک لمحہ مختصر کر دو تو مختصر بھی تم نہیں کر سکتے اسی لیے پھر اسی کے فوراً آج فرمایا کہ پھر دنیا کو کا ارادہ کیوں کرو اصل جو چیز ہے وہ ہے جس کا ارادہ ہونا چاہیے اور یہیں سے پھر یہ مقصود اور یہ منزل بھی بنی کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی چناج کل نفس ذائقۃ الموت کے فوراً بعد فرمایا تو وقتوں نہ وجوہ کم جو تمہاری ساری مزدوری اور سارے معاوضہ اور ساری محنت جو ہے یہ قیامت کے روز ادا کی جائے گی فمن ضحذہ ان نار وقت الجنت فقط فاض جو کہ آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی کامیاب ہو ممن حیات الدنیہ اللہ مطالع سورۂ عال عمران کی ایک آیت ہے آخر کے بالکل حصے میں اور اس میں یہ پورا دنیا اور آخرت کا جو ہے تصور ایک ہی آیت کے اندر واضح اور صاف کر دیا گیا تو گیا اصل کامیابی آخرت پہ کامیابی ہوئی بھلے مشرحاظہ فل یام علی لاملوم تو محنت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس قسم کی چیز کے لیے محنت کریں نہ کہ وہ اپنی محنتیں ضائع کریں دنیا کی چیزوں کے پیچھے وقت ضالے کا نافسل اور رش کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے لوگ اس قسم کی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں سپت کریں کوشش کریں تمنایں کریں نہ کہ دنیا کے لئے تمنایں کوششیں کریں اس کی دعوت تو بالکل صاف واضح ہے کہ دنیا جیسی بے قیمت چیز کے لیے قوتیں اور وقت مست جو کچھ قوتیں اور وقت صلاحیتیں اللہ تعالی نے دی ہیں جس سے کہ آخرت کی وہ نعمتیں خریدی جا سکتی ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہیں ابدی ہیں اور کہ جن کی کوئی اور نزیر دنیا کے اندر نہیں ملتی ان کو چھوڑ کر پھر آدمی کیوں ان کے پیچھے دوڑے یہ بات تو جیسا میں نے کہہ دی کہ واضح اور صاف ہے کہ دنیا آخرت کا راستہ ہے اور یہاں ہر چیز ایک امتحان ہے یہ نفس ہی دنیا کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے لیکن جو بات کے بہت وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس دنیا میں آدمی کا رہنا مسافر کی طرح ہونا چاہیے یہ بات بھی ہم نے اکثر سنی ہوگی دوسروں کو سنائی بھی ہوگی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر مسافر کی طرح رہو اور اس پر آپ جتنا غور کریں گے اس میں مختلف پہلو واضح ہوں دنیا اور آخرت کے تعلق مسافر جو ہے وہ اپنے سفر کی غرض سے پوری دلچسپی رکھتا ہے اور جب سفر میں ہوتا ہے تو حالت سفر میں اپنے ہر لمحے کو اور ہر چیز کو استعمال کرتا ہے تاکہ سفر کا مقصد جو ہے وہ حاصل لیکن وہ مقام سفر پر ڈیرے ڈال کر نہیں بیٹھ جاتا بلکہ اس کو واپسی کا خیال جو ہے وطن لوٹنے کا خیال جو ہے وہ لگا رہتا ہے پر دنیا کے ساتھ انسان کے معاملے کی ہمارے اور آپ کے معاملے کی پوری تصویر اسی کے اندر ہے کہ نہ تو ہم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں نہ ہم سے دسبردار ہو سکتے ہیں نہ ہم اس کو ترک کر سکتے ہیں بلکہ ہم کو اسی کو استعمال کرنا ہے اسی میں رہنا ہے اسی سے اپنی پوری غرض اور فائدہ حاصل کرنا ہے لیکن یہ ہماری منزل اور گھر نہیں ہے بلکہ اس سے ہم کو وہ کمانا ہے کہ جس سے ہم جب اپنے گھر پہنچیں تو وہاں پر ہم کامیاب ہیں اب یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ مہلت جو ہم کو ملی ہے دنیا کو استعمال کرنے کی یہ مہلت ایک مختصر مہلت ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں لگا دی گئی ایک یہ ہے کہ یہ مختصر ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس کے اختتام کا علم ہم کو نہیں یہ اختتام آج بھی ہو سکتا ہے یہ کل بھی ہو سکتا ہے اس میں برسوں بھی لگ سکتا ہے قرآن خود کہا ہے کہ تم میں سے بعض ہیں جو بچپن ہی میں رخصت ہو جاتے ہیں بعض جو ہیں وہ جوان ہوتے ہیں بعض جو ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو رخصت نہ ہوتا ہو تو نہ صرف یہ کہ یہ مدت مختصر ہے بلکہ ہم کو اس مختصر مدت کے اختتام کے وقت کا بھی علم نہیں ہے اور جگہ کا بھی علم نہیں ہے اور موت کے بارے میں قرآن مجید نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں ان سے اس نے یہی بات واضح اور صاف کی ہے کہ موت تو کوئی اس لائق چیز ہی نہیں ہے کہ آدمی اس سے ڈرے اور خوف کھائے اس لیے کہ جس چیز کا ہم اہتمام کرتے ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہو جس سے ہم بچ سکیں لیکن موت تو ایسی چیز نہیں کہ جس سے ہم بچ سکیں جس سے ہم کسی صورت میں بھی مفر ہو کسی حالت میں بھی مفر ہو تو پھر اس کے لئے اندیشہ کرنا اور اہتمام کرنا انتظام کرنا اس کی کیا ضرورت ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ موت کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے اس سے بچنا ہمارے اختیار میں اس کا پورا انحصار جو ہے وہ ہمارے عمل کے اوپر ہے اور آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی کل ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے وہی ہمارے ان کو پیش آئے گا بے شمار احادیث بے شمار آیات کی طرف اشارہ کرتی ہیں بہت تیون کے ساتھ بتاتی ہیں سوائے اعمال کے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آخرت میں انسان کا مقام متعین کرے گی تو بجائے اس کے کہ ہم موت سے ڈریں اور خوف کھائیں کہ جس سے ڈرنے اور خوف کھانے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے سوائے اسے کہ بلاخر موت آئے گی ہم اس کا خیال کریں کہ جو موت کے بعد پیش آنے والا ہے اس کا خیال کریں گے تو اس سے بچ سکتے ہیں خیال کر کے اس تکلیف سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ یہ ملت عمل مختصر بھی ہے اور یہ بغیر کسی نوٹس کے ختم ہونے والی تھی اور یہی دعوت دی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو اس سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لو انیب اللہ واسلمو اسلم مختلف انداز سے دعوت پیش کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تمہارا تم کو پکڑ لیا جائے اور موت تمہارے اوپر آ جائے اس لیے کہ اس کے بعد پھر کوئی اور عمل کی مہلت نہیں ہوگی آدمی اس وقت کہے کہ ربی لولا اختر تنی لا قریب سال کاش تھوڑی سی مہلت ملتی اور یہ مدت آ یہ کچھ ٹل جاتی تو پھر میں صدقہ بھی کرتا اور نیک کام بھی کرتا عمل مجھے واپس بھیج دے اب میں نیک عمل کروں گا تو یہ اس کا کوئی موقع اس کے بعد پھر جو ہے وہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے تو آخرت اگر مقصود ہو اور موت کا جو فطری خوف ہے وہ تو بہرال فطری ہے جیسا میں بار بار واضح کر رہا ہوں لیکن موت کا ایک ایسا خوف جس سے اعمال کا رخ متعین ہونے لگے اس سے آدمی نڈر اور بے خوف ہو جائے اور جان دینی کی ضرورت پڑے اللہ کی راہ تو آدمی خوشی خوشی اس جان کی نظر پیش کر اور موت کی حقیقت کو سمجھ لے کہ جہاں لکھی ہے جس وقت لکھی ہے وہ وہاں پر پہنچ کر رہے گی اور اس کو تو قرآن نے بالکل کفر قرار دیا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شاید موت نہ آتی کہا ہے کہا کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو کہتے ہیں اگر یہ جی لڑائی پہ نہ جاتے اور سفر پہ نہ جاتے تو نہ مرتے حالانکہ یہ تو صرف دل کی حسرت و ندامت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے موت تو آنے ہی تھی ایک اور پیچھے رہنے والوں کے دلوں کو ایک حسرت کا روگ لگ جاتا ہے اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوئی تھی تو برگ الزینہ کوتے بلقت و الا مزاجی اپنے تو اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ کر وہاں پہنچاتا جہاں کے ان کو مرنا تھا اس لیے جہاں مرنا ہے جس وقت مرنا ہے اس سے کوئی مفد نہیں تو موت سے نڈر ہو کے بے خوف ہو کے جو بڑا ضروری ہے قوت اور طاقت پیدا کرنے کے لئے اپنے اندر بھی دوسروں کے اندر بھی اور آخر کو مقصود بنانا یہ اگر چیز حاصل ہو تو پھر جو آنے والے مراحل ہیں جن کا ذکر آپ بار بار کرتے ہیں خواہ شادی کے مراحل ہوں یہ کیریئر کے مرائل ہوں یہ دنیا کے مراحل ہوں یہ سب آئیں گے لیکن اگر یہ بنیاد مضبوط ہو تو آدمی حاضری طور پہ شاید بہت جائے اس کے قدم ڈگمگا جانے لیکن مستقل جس نے اس کو اپنا مقصوص بنا دیا وہ کبھی صحیح راہ سے ہٹ نہیں سکتا اور ہم کو سب سے بڑھ کر اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا دل اس بارے میں یکسو ہو جائے کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور اسی کو ہم کو بلاقے حاصل کرنا ہے یہاں یہ ساری چیزیں ہماری فطرت کے اندر ہیں سے حب و شاہوات بن الساء ولبنین و القراتی المقنطرت منظاب بلفت خیر المسمت بل انعام ہے بل کوئی چیز اللہ تعالی نے چھوڑی نہیں عورتیں اور اولاد اور سواریاں اور کھیتیاں اور کارخانے اور پیداوار اور بینک بیلنس اور سونے چاندی کے ڈھیر ان سب کی محبت ڈالی گئی خلاون ابدیوں کو ان بخیر لیکن میں آؤ میں تم کو یہ بتاؤں کہ ان سب سے بہتر بھی ایک چیز ہے تو یہ سب چیزیں موجود ہیں اور ان سے آدمی یقیناً تعلق رکھے گا لیکن ان سب سے بہتر اور باقی رہنے والی چیزیں مقصود ہونی چاہیے اور یہی قوت طاقت کی اصل ممبا اور سرچشم باقر الحمد للہ